تو قرب ہے کہ میرا رب مجھے تیرے باغ سے اچھا دے اور تیرے باغ پر اسمان سے بجلیاں اتارے تو وہ پت پرمدان، سفید زمز، ہکر رہ جائے